وإن الحمد لله نعمل ونستعينه ونستغفره ونعود لله من شرور محسنا ومن سيئات عمالنا من يحذر الله قدارا مجدنا ومن يمتزره قدار رادينا وأشهد الزالة لنا إلا الله وأشهد أنه محمد عبده وأسوده إلى حين الذين آمدقوا الله حق تباكي ولا تقوم بنا إلا فقا وِيا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ الله كان عليه ياخذوا الذين آموا امتقوا الله وطولوا قولاً سجيداً يسرع لكم أعمالكم ويغفر لكم رمضكم ومن يفعلها ورسوله فقط قاة قولاً عظيماً الله قال فإن أقفل الله وقيل لهدي لهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرب الغمور مخلصاتها مخلصة بناعة، وكل مخلصة فدع وكل فدعه غرارة وكل خلالة من النار فأعوذ بالله فعن آه من مال الولي الله تعفى وقال قال رسول الله صار الله سلم ثلاث أكترات وثلاث درجات جذا و مرحله مهمه فامر رجات امر القباب ففي شقاو و و ادش قبيرات ونقل الاضام الى الجماعات وانتقال السلام بعد الصلاه وامر رجات اشاع السلام, السلام واداع الطعام والصلاه بالليل والنهار ومعمل الجيلات فكشف الله السر من علانيه والفرض في الفضل والجنة ولا قول في عدل من قال تعطيلها ومعمل كتاب صحابكم كما وشوكم متاع وعجاز المائي مشي او محرم شاہی اور, اور کہ ہم نے سامنے ایک طبیع حقیق پڑھی ہے جس حدیث کو صحابہ کرام کی ایک جمان عبد اللہ کی عبداللہ عبد اللہ عبداللہ محبت عبد ابو بریا اور اس طرح سے انگرمال اس طرح سے ایک جماعت ہے بھاگت رام کی جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور مقدس کی بڑی جماعت نے بڑی جماعت نے اس حدیث کو اپنے کتوں کے حادثی اثر کیا ہے آج ایک دن ان شاء اللہ کسی حدیث پر پتو کو ہم کریں گے اس حدیث میں رسوم کا فل تقریباً بارہ چیزیں بنا فرمایا کا سارا تن چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کے گرموں کا کفاق وہ کاجار اور تین چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کے رجار میں بلند وہ سارا تنجی اور تین چیزیں ہیں انسان کو ہر بڑا ہر مصیبت ہر آلات دنیا اور آ کر اس کو نجات کرنے دار اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو و برباد کر ہیں اس طرح یہ بارہ چیزیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان بارہ چیزوں کو ملاق کرنے اور ان پر عمل کرنے سے کوشش کی آج فرمایا اے لوگوں کے بارہ جیلے میں اس طرح نے سلام کا تین نیٹیاں ایسی ہیں تین جیلیں ایسی ہیں جو انسان کے گھر پر پر پردہ ڈالتے ہیں بہت سارے آماد اللہ نظر آدمی ہیں. اپنے سب و پرمے مدد کی ایسے ٹائم مشروع کراتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان ان آماد کو بچا جائے اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور گناہوں کو پار کرتے ہیں ان آماد جیسے بڑے تین آماد یہ ہیں جو اسکول نے جن کو طرح دیا فرمایا تین گنا کو تین گنا ہیں یقین آنا ہیں جو انسانوں کے لیے انسانوں کے گناوں پر اخبارہ گھنٹے پر تاریخی اور تین نو نے کفاراتو کو اسبا اربو کے گیا منہ اردا ہی احمد وہ انتظاہ کے पुदी जी ने क्या है नंबर एक फ्लबा गुरवतों में अगर बताए मशक्कत परेशानी के बावजूद उर्वतुओं को अच्छी तरह से भूकंपल डालना आम उवर करने में कितनी भी हो रही हो कितनी भी मशक्कत बर्दाश्त करनी पड़ रही हो لیکن آپ سمپل وطو سنت کے مطابق کر لیں یہ ہے وطو جو ہے آپ کے کا سفارا بن جاتا ہے ودو کے مشمت تے تھے اس کی کئی خطرے ہوتی ایک تو یہ ہے کہ سردی کا موسم ہے پانی بہت ہی ہے سردی بھی شدت کی ہے گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں اسے پڑتے پانی کو اب حد تک انسان اس کو ٹھنڈے پانی سے بچتا ہے یہ انسان کتنا اس کو ٹھنڈے پانی سے ڈر لگ رہا ہے لیکن وضو سنت سے اتاری تین تین مرتبہ کو اطمینان سے کرے کوئی جیسے خالی نہ رہ جائے کچھ نہ رہ جائے کوئی سنت نہ چھوڑے یہ ہے اس بابر وبور کی سگر यानी मशक्कत के बावजूद लोगों को मुखर कर मशक्कत की दूसरी शक्ल ये है कि गर्मी का मौसम हो वो शिद्दत का पानी गर्म हो चुका हो यहां यहाँ भी समा करता है अब लाली चीज है इंसान उससे वो करना चाहता है इतना गन है कि वो इंसान इस्तेमाल करने के ہمت چاہیے کہ کے گھر ہمت کے او تارک انسان برداشت نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود کتنا دیگر ایسا نہیں چلو ایک ایک مردہ دھول لیتے ہیں یا جلدی سے بھول کے آتی پہنچا کہیں نہ پہنچا نہیں سنت کے مطابق تفریح برداشت کر کے سنت کے مطابق تین تین مرتبہ خود اطمینان کے ساتھ بنوا مشقت کے ساتھ وضو کرنے کی کسی شکل یہ بھی ہے کہ آپ کے پیر میں آپ کے خبر میں آپ کے مدد میں کوئی ایسی تکلیف ہو کہ جس کی وجہ سے آپ امتحان کے ساتھ گر کر کے وضو نہیں کر سکتے لیکن اگر تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے ہی آپ مکمل وضو کر لیں گے آپ کو کتنا بڑا خرید ملے گا اور جو گناہ آپ نے کیے ہیں وہ گنا کا پارا بھی ہو جائے گا اسی طرح سے مساقت کے ساتھ رقو کرنے کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے نظر میں سردی کے موسم میں ہاتھ پیر کٹ جاتے ہیں ٹھنڈا باقی ہو بڑی تکلیف ہوتی ہے یا جسم میں کوئی زخم ہو گیا ہو زخم پر پانی پڑتا ہے وہ تکلیف ہوتی ہے آج ان تمام کی تکلیفوں کے باوجود آپ سنت کا نامہ نہ چھوڑیں وہ اطمینان کے ساتھ شریعت کے مطابق وہ روبریں اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کا کبارا آپ اس روح کو بتا دیں اللہ تعالیٰ اس نے ایک قبل کو بنانے کو رسول اللہ رسل کی حدیث صحیح بخاری اور دوسری کی بڑی مشہور یہ انسان جب وضو کرتا ہے ہاتھ دھلتا ہے تو جتنے گناہ ہاتھ کے لیے رہتے ہیں وضو کے بت سارے گنا جب پیر ڈھلتا ہے تو پیر کے جتنے گناہ تصد ہوئے ہیں سارے گنا وضو کے پانی آگ دل جائے جب چہرہ دلتا ہے تو اس کے آنکھ اس کے کان جتنے گناہ ہی کیے رہتے ہیں مدو کرتا ہے مدد آدھا سنتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کی گھر بھی جڑ جاتی ہے ندی ہے بابا بات کے ہٹایا رو لگاتے ہی جہاں تک کہ مدو مدو کری جب مسجد کی طرف جانے لگتا ہے تو ندی گنا سے بالکل صاف ستھرا یہ پہلا امر ہے تو سرجوگ کا پارا دوسرا جگہ باسما نماز پڑھنے کے لیے زیادہ اعتبار مسجد کی طرح چھا نہ آپ اپنے دکان پر رہتے ہیں چاہے تو آپ دکان پر آواز پڑھیں پڑھتے ہیں لو آپ اپنے گھر رہتے ہیں آپ اپنے شو کرتے ہیں آپ ہمارے ہی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے رہ گئے ہو ایک انسان اگر باجماعت نماز کی غرض سے اپنے شو اپنے کمپنی اپنے دکان اپنے گھر اپنے آپ سے نکل کر کے جب مسجد کی طرف جاتا ہے تو یہ اس کے قدم جو اٹھ ہیں مسجد کی طرف جانے کے لیے اس مرموہی کے ان قدموں کی بڑی زیادہ اہمیت ہے ان قدم کی وجہ سے اور اس چار چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ناموں پر پردہ جائے اور اس کا گھر وقت پر ہی جتنا زیادہ پرزشت جت چل کر آدمی جائے گا جماعت کی نماز پڑھ جماعت کتنے کی وجہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قدموں کو اور اس کے چار لوگ آنے جانے کو اللہ تعالیٰ اس کے گناوں پر بارہ بنا دیتے ہیں بلکہ بڑی عجیب سے بات ہے نئے سامنے پشا رجسواں بھنوتوں برقیاں اے ہمارے بار کی تاریخیوں میں جو بچارے اپنے قلموں سے چل کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں تاریخی آپ ان کو بشار سنا دیں کہ ان کے تاریخی میں جو چل کر کے نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے اس تاریخی میں چڑھنے اور نماز کے لیے جانے کی مرکز سے اور وہاں بڑا گد کو قیامت کے ایک ایسا بڑا نور دیکھا کہ جب اب جنت میں گاتے نہ ہو جائے وہ لوگ کا ساتھ نہیں چھوڑتا بہت بڑی دوستوں مرد نہ جانا ورنہ ہوتا نمبر تھری وہ انتظار اس سلا کتار سلا ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور انتظار کرنا اس کی لیے کہیں एक सतर्क ये कि आज उनके साथ नमाज पढ़ने के लिए नोटता है घर जाएंगे आएंगे हो सकता है कि मत जाए नमाज सो जाए इसलिए वो विचारा मस्जिद में बैठा और पेशा का इंतजार और जब मस्जिद में बैठेगा नमाज के इंतजार में तो हो सकता है थोड़ी कुछ सोचते हो दो चार हम پھر دیہات آئے کہ وہ قرآن کی سرابت کر لیں سبحان اللہ رحب اللہ کو لیں بڑا خوش ندی انسان ہے اس کا یہ جماعت کا انتظار میں بیٹھنا ہے اللہ رب العالمی بڑا اونچا مقام تھا بلکہ قواعد ہے فضا لیکن مرغا فضا لوگوں مرغا یہ وقت ہے وواد کس کو کرتے ہیں کمر اور اسلام کی لڑائی ہو رہی ہو دشمنوں کے آنے کا جس طرف سے خوف خوب ہے دشمنوں کے آنے کا درد کس طرف سے ہے اگر کوئی مد موہن کرتا ہے ہم دشمنوں کے آنے کا جن کے طریقے ہم نگرانی کرنے کے ابھی کھڑے ہیں آپ لوگ جائیں آرام سارے کا جا کر کے آرام کرتے ہیں اور وہ مرد مومن من رات کر کے پہرا داری کرتا ہے ایک لمحہ آپ کی جگہ سے نہ ہٹتا ہے نہ ہٹ سوتا ہے صرف جن میں نہ سو گیا تو نہیں ہے اور دشمن حملہ کر دے اس لیے برابر مقابلہ بھی رہتا ہے اس پر روپار خراب کیا ہے نبی جو اس کا سواؤ ہے وہی سواب اس مرد مومن کا ہے جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے انتظار کر کی دوسری شکل کیا ہے باغ ایک آدمی مغرب کی نماز میں ان پڑھا چلا گیا دنیاداری میں مشکول ہے دکان ہے کاروبار ہے آفس ہیں بہت سارے مشکل چلا گیا بیٹھنے کا ٹائم نہیں لیکن بار بار وہ گھڑی دیکھتا رہتا انتظار کرتا رہتا ہے کہ بھئی ایسا ہو ادان ہو جائے اگر بہت موسم ہوں وہ برابر لوگوں سے پوچھتا بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے کہ ادان ہو تو ہم مسجد جیسے پہنچ جائیں ایسے انسان جماعت استعلق نہیں چھوڑتی برابر وہ کی بات نہیں کرتا یہ بھی بہت بڑا اور یہی وہ انسان ہے جس کی فضی رنگ کی دوسری ندی تھی جتنے ندی ہے ساتھ سارا لوگوں کے دل سے ہی بناؤ دلو سات میں کہ وہ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ سالا سایہ نصیب کرے گا ارد کے سارے میں رکھے گا جس دن کے اللہ ہے لے اور کوئی سایہ ان سات قسم کے لوگوں میں سے ساتھ کون ہے جو قرض کو مسا وہ بھی جس کا بھی مسجد میں ٹرا کرتا ہے ایک نماز مسجد میں پڑھ کرتا ہے دوسری نماز کی فکر دامنگ تو انتظار اسلح کے بعد سلا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا مدیشہ پڑھ کر جائیں اور پلے کے انتظار کریں گھڑی کا آرام دو لگائیں دوست احباب سے کہہ کہیں بال بچوں سے کہہ کہیں تاکہ اور انتظار رات میں جتنی مرتبہ چیز کھلتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ٹائم چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پہ نہیں جانا ہے سیٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ پلے کی جماعت کا انتظار इधर पर बैठे बैठे इतना कर रहे हैं इस पर आप वाले और सवाल है ये दिन आवाज हो गए जिसके तफा इन तीनों चुनाव इन तीनों बेटियों के जिससे तकनीर के बावजूद वो करना और नमाज पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैदल अपने कल्पो पर वर्जित में जाना और नंबर तीन इंसान جما پرکٹے دوسری جماعت کا انتظام کرے جی ہوں گے تین چیزیں اور تین درجہ اور ہمیں وہاں بد در اچھا تو وہاں بد در اچھا تو فار وہی طرح سرا تو مل جیور رہے وہ تین آج وہ تین نے کیا جو انسان کے درجات کو جنت سے بلند کر دیتی ہیں دنیا اور آخرت اسے کر اسے بادشت بلند مقاب کا کر دیتی ہیں وہ تینوں کیا ہیں آ نہ سرمایا نہ مریب فرش رکھا چل سے وغیرہ نمبر دو ود بل تھا مرے ولان اور نمبر تین وے فلفرے وقت آگا رہے وہ تین آغاز جس سے انسان کے درجات گرد ہوتے ہیں ان میں جانے لگتے ہوگا اس سے بنا کر دیا جرورت اور تنہائی اور لوگوں نے ہر حال میں اللہ کا خوف کرنے والا اللہ تعالیٰ کی حیثیت کیا انسان کی دل اس قدر اللہ تعالی کا خوف اور اللہ کی حیثیت پہ کہ چاہے لوگوں سے ہو جانائی ہو ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کا گھر اللہ کا خوب خشیت اس کے دلو دماغ سے گائر اللہ تعالی دعا کرو یہ نہیں بھی ہٹولہ کو دے دیا خشیت اللہ اللہ تعالی کی خصیت میرے بھائی جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہو بڑے اے سوال کے مسئلے قرآن پاک مستقبل رق ادار میں ہسیرت قدر کرتے ہیں میں ارشا ادارہ ہوں اپنے رد کرتے ہیں بھر دیکھے دیکھا نہیں اللہ کا اللہ کا ہاؤس ہشیر ہر حال میں ان کے اندر پائے ایسا نہیں کہ لوگوں میں ہو تو اللہ کا خوف اور لوگوں میں نہ ہو تو اللہ کا سے بے بار کیا مطلب ہے اس کے دل میں ہر وقت ہرور اور جلبت ہر ہاتھ اس کے دل میں اللہ کا خوف بڑا رہتا حال ہاں رہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی اللہ کی نا پرواری سے بچتا ہے اور بند زمرے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے دار کو چھوڑ دیا لوگوں کے سامنے گناہوں کا چھوڑ دینے بہت آسان تھا بہت سارے لوگوں کو یہ دکنا نہیں جب بھی وہی اتنہائی میں ہوں تو کوئی گناہ کرنے میں برابر ان کو جھجک دوست نہیں لیکن جس کے در دل اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہوگا وہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجہ سے ہی گریتا نہ مرانے اور برائیوں سے وجہ سے ہی بچے کرے لوگوں کے ساتھ ذرا بتائیں حضرت اچھا کار پر مالو تو دل لاؤ کو کس کہ راج کو بھی سکل رہے راج کو بھی سکل رہے गलियों से उतर रहे एक कर्जे आवाज आरोप सुबह हो गई एक बोली जमान गए लेकिन यदि दूध पानी मिला सुबह होने के रोशन होने के पहले लोगों को आते जाते दूध पानी मिला सकते जो दिल्ली में मिला होगा तो लोग देख देंगे कोई एक आदमी भी दे दिया तो तुम दूध पानी जाते तुम्हारा दूध देगा इसलिए پجارا ہونے کے پہلے پرے روشنی ہونے روشن ہونے کے پہلے پڑے روشن ہونے کے پہلے پڑے پانی اس نے کہا بچی کے رہی نہیں کرانی نہیں ملا پڑی کا دیکھ لو کام کہا بالو کا یوز ہونے میں کر دیا خبردار کوئی گون میں پانی ملا کر نہ لیے بوڑھی تھی اور بچی جو اس کی پوتی تھی جب موتی نے کہا کہ پانی نہیں ملاؤ چون جا نے ہم کو منع کیا آج پانی نے دوسرے پانچ ملا رہے تھے تو دادی نے کیا کہا عمر سولہ ہوگا اپنے عمر کو کیا پسند تم کیا کر رہی ہو بالکل بلکہ خالی واقعی اور یہ پتہ نہیں کہ عمر پہ آٹھ رکھ ہیں عمر تو سولہ ہوگا اپنے ہم کو جب آواز آئی تو کھان لگا کہ کیا بات ہو رہی ہے نو تو بیٹی کا کوئی کا جواب دے دی ہم کے ساتھ عمر کا نا امر سونا لگا لکھنا عمر تو سوچا ہوگا لیکن ہمارا اور آپ ارب مرد نہیں سوچا وہ دیکھ رہا لگتا اللہ تو دیکھ رہا ہے دادی کا اس کا لڑکی کے جواب اندھیرے گھر کی تنہائی میں دادی کے حساب پر ایک اچھی گناہ شروع نہیں کر رہی ہے کہ عمر کا نہیں معاملہ اللہ کا ہے اور رات کی ترنا کر اللہ ہم کو دیتے دیکھتا ہے دلے دل کے گزار پھر عمر فاروق کی بہ بندر کو گھر جانا شرط بتانا نہیں کہ بابر جب اللہ ہے کہ صرف آرام اللہ کا سامنے بھی ہو اور تنہائی اور حلوت میں بھی اللہ تعالی کا جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا جگہ خصیت ہوگی خصیت کے لیے اس کا کام اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی دوسرا دوسرا جو انسان کے گھر کا دینے والا ہے وقت دو صرف پکڑے ووٹ وقت دو صرف پکڑے ول ایک کسان کی راہ اختیار کرنا ساکر کو گی اور گئی ہی جس حال میں اللہ نے آپ کو رکھا آپ کی بات کو تفریح سے ملے ہمیشہ میانا روی اختیار اقتدار کیا اللہ پر اقتدار کی راہ اختیار کا ہر بات لی اس کا بڑا اونچا مقام مرتبہ دیر کر ہمیشہ انسان کو ایک ہر آدر اس نے سرجیت ادرا تارا ہو چاہیے جس پہ ماں دیوکی کا آپ کو چار روایات کیا کہتے ہیں کہ ندی ہمیں سراف کا ارشاد کرمایا شر کر دو وار دو جزو تین ارب آپ آدھ رکھو گرے پہ روزار کر لو تین چینیں ایسی ہیں اتنی ادب کشاہ چل رہا ہے چوبیسواں حصہ کرو تمام انبیاء نے جو بیٹھ جس دن کی دعوت ہوئی تمام انبیاء نے جو عمل کیا ہے اور عمر کو جس جیت کی طرف بڑایا ہے ان کے دعوت ان کی بارے میں کو چوبیس حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ان چوبیس حصوں میں سے تین جیت ایک حصہ وہ کیا ہے اصم دیا اچھے چال چلن اچھی وغیرہ کتا اچھی سروسورت اور سروتری کا اختیار نمبر دو امر تو ادا تو ادا جو ہے تو ادا یہ بھی بہت ہی ضروری چیز ہے یہ بھی اوپر کے چوبیس حصوں میں اس سے ہے تو ادا کی پتہ دیں تو ادا کہتے کہ کسی بھی دنیاوی چیز کوئی دنیادی کام کوئی معاملہ اور مشکلہ مشکلات کے سامنے آئے جذبات اور اقتدار استعمال دینے کی بجائے اس کے انجام پر خود اور فکر کرنے خوب اطمینان جو سمجھ کر قدم اٹھائے جس کو کہا جاتا ہے تو آتا نمبر تین ون کے اتار یعنی ہمیشہ احتساب کی آواز اختیار کرنا یہ احتان کرا اختیار کرنا یہ چوبیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے آج ہمارا یہ تین چیزیں اور سم کے حق تو ادب اور یہ کسان یہ اللہ کی بڑی محنت ہے اور اللہ کیا محبوب آمال کی یہاں تک رقوت کے چوبیس حصوں میں سے ایک ریسہ لمحی چیزوں کو بنا ہے بات کرے گی دوستوں ساتھ, ساتھ نے کہا یہ ایک لال کی رات سب کے پریشان حال ہیں فخر اور محتاجری کی حالت میں ہیں جبکہ آپ ایک دال کی رات اختیار ایک کیا جتنا آپ سے آسانی سے ہو سکتا ہے فرق کا آپ اتنا ہی کریں نہ اس سے قرض کریں کہ بال بچوں کا حق مارا جائے اور نہ اس سے دادا کریں کہ آپ اس کی بننے میں متلا ہمیشہ ایک رائے بگوارجوایا وہ لرین ہے یا اردو ہو سیاست ہو یہ خرچ کرنے میں آج غریب ہے تو وہ بھی ایک چڑھ چکا ہے ایکتے نہیں گریب سے غریب ہونا لیکن شادی کرنے کی باری ابھی بیچی کی تو سوچتا ہے گاؤں اور زندگی کی جانتی سے اب وہ کیا کرتا ہے قرض لے گا مکانات بیوی رکھے گا اور بیوی کے دیگر جا کر جمع کرے گا کتنی پریشانیاں انسان پا رہا ہے صرف بنا کر اس نے احتجاج کیا وہ چھوڑ دیں نہ گریدار کی راہ اختیار کرتا ہے اور مالداروں کو کوئی مالیگا نہیں وہ تو اس قدر کرتے کرتا ہے پالنا پڑتا ہے کہ کبھی اس کا مال ہونے والا نہیں ہے ہر حال میں مالداری کی حالت سے خوشحالی میں یا غریبی اور سفر و بھی نہیں ہے ہمیشہ اقتدار کی راہ اختیار کرنا نہ جو بچہ ہے اور نہ اتنا ہاتھ اپنا سمے ملے کہ بچوں کا پیٹ مارا جائے ان کا حق مارا جائے اور نہ اتنا ہاتھ لمبا کر دے کہ جس کی, کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہو اسی لیے رب العالمین نے اپنے محبوب پر کوئی نشانی کیا بیان کی ہے وہ لگی نہ دوسرے کو وہ نہ میرے پوتوں کو میرے بحبوب بنتے وہ ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فون خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی اور اپنے ہاتھوں کو لا کر سکھا کر کل ڈر کر نہ تو اپنے ہاتھوں کو بالکل پلا پورا اور ساتو کندو تو مکین بن جائے نبی ابھی شاعر بڑی خیرن سے پوجا کرے مر میرے بھائی یہ بڑی پیاری ہزار کھولنے میں آتی ہے ہمارا جب بھی اللہ تعالی کسی گھر اور خاندان والوں کے ساتھ حل کرتی ہیں اللہ اپنے فرق و وم اور رحمتوں کا دروازہ بولنا تو اب خرا وت کے ساتھ تو اللہ رب اللہ گھر والوں نے دو بھومنا پیدا کر لی ایک یہ ہے کہ گھر والوں کو بڑا درد بل بنا دیتے ہیں ہمیشہ کی کا معاملہ شروع کرتے ہیں سوہرتی بجلی کے ساتھ عورت اپنے شوہر کے ساتھ باپ اپنی اولاد کے ساتھ اولاد اپنی بانس کے ساتھ ہر بھائی بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتے ہیں وہ نتی کا معاملہ نمبر دو ویسے ساتھ اور اللہ تعالی جس گھر والوں کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتی ہیں ان کے اندر دوسری خوبی یہ پیدا کر دیتی ہے کہ وہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان کے درمیان اور ان کے ان کے یہاں اقتدار اور اقتصاد کی راہ اختیار کرنے کا گا کہ وہ دیکھ ہمیشہ گرم ہوتی ہیں اور جی لداخ کی راہ اختیار کرتے ہیں نہ بہت ہی زیادہ حقبول خرچی کرتے ہیں نہ پھر دوسری اور بخیر سے بلکہ اپنے حساب سے ایسی رات کرتے ہیں جتنے جس, جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ گزر جائے تو یہ بہت ہی بڑا عمل ہے جس کا تب آیا ہے کہ کیونکہ اور اور ہر طرح پہنچا دے کی خوشحالی اور مالداری ہر میں وہ اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں یہ بھی میں, دلید میں آتی ہے کے بعد بولیں کہ جو انسان اعتدال کی راہ خوشحالی میں اور پریشان کر وقت اور خوشحالی جو اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کو فکیل نہیں ہونے دیکھا کبھی محتاج اور پریشان کو نہیں بناتا نمبر بی جو انسان کے درگاہ کو بلند کرنے والے ہیں وہ کاؤ کیا بات کرے گی درگاہ درگاہ <الشوق سلام پاہلے دیتا> افسارا, دردہ کیا ہے کام وجہ یہ درد پورن کرنے والی چیزیں جو ہے وہ اسلام نمبر ایک آپ اپنے ایک دوسرے سے خوب قدرت سے سلام کرنا خوب زیادہ سے زیادہ سلام سلام ہو اس سے انسان کے درمیان بہت زیادہ لوگوں میں اور اللہ کے لوگوں میں کیسے جو انسان اس کے چہرے سے ہر طرف وہ ہر مسلمان کے سلام کرتا رہتا ہے لوگوں کی دلوں میں اس کی اہمیت اس کی محبت اور اس کی افست بڑھ جاتی ہے سارے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں ہر انسان اس سے محبت کرتا ہے یہ سلام بھی بڑھتا ہے اسی لیے فرمائر اب سو شراب آپس میں سلام ہے کہ آپس میں سو کے اسے محبت کر جاتا ہے اور اللہ کے کی ندان کیسے بلند ہو جاتا ہے جنت کیسے سب جان بلند ہو جاتے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جو انسان سلام کرتا ہے اراب اللہ اور اس کو ایک سلام کسی نے دیا اب اگر کہا سلام والے کو رحمت اللہ تم پر دی ہو تو پر اللہ کی رہتے تو اللہ رب الحمدے اس کو بیچ دے دیا اور اگر اس نے کہا سلام علیکم کوحمت اللہ اس کو دوبارہ کسی نے اب ذرا بتاؤ انسان دن بھر گھوم رہا ہے کاروبار اپنی دنیا نکا بہت سارے وصولیاں لیکن جب بھی سامنے والا ملا اس سے سلام کیا اگر سو آدمیوں سے سلام کے لیے چل گئی اس کو کتنا تین ہزار ماہوں پر صرف کی برکت سے تین ہزار میں کیا اور میں کیا جتنا چاہتا ہوں کہ اتنے ہی پرکار اس کے بہت, بہت بڑی سیوا چاہیے اللہ دنیا کے ساری سوگوں کو محروم کر راہول بھرو ساری سوگوں کو محروم کر اسی لیے بات ہمارے کو کیا یہ وہ کہتا ہے یہ خود ہی بڑی بڑا حساب سے کرتے ہیں تو کی کیا ہے ساتھ بار ان کے یہاں اتنا زبردست کتنا دعا کرنے والی خراب دنیا بھی کسی قوم کے اندر ہے بن بانے میں کیا مطلب ہے تمہاری صبح اچھی ہو جائے گی نا کیوں بولے ہاں کسی نے کیا کیا تمہاری صبح اچھی ہوئی اور کچھ نہیں لیکن یہ اور صبح مسلمان السلام علیکم اللہ کی سلامتی ہو تم پر اللہ کی رحمت ہو تم پر اللہ کا برکتوں کا کروا تم پر کسی بنیادی کرن کی صرف اللہ کا فرمان اور اپنے مسلمان بھائی حد سمجھتا ہوا اس کے تیل ہے اسے سلام کرتا ہے اتنی بڑی دعا اس کو مل رہی مسلمان بھائی کو اور سنان کرنے والے کو تیل نے کیا دنیا میں صرف مسلمانوں کو یہ مل گئی ہے دنیا کی ساری کو بھی اور دنیا چاہتی ہے کہ ہم لوگ بھی اس سے محدود ہوتا ہے ہم راجی سبھا سے سورتوں کے ساتھ مزدوروں کا پورا سما سفروں پر سوال یہ سال لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی اس کو چھوڑ کر کے ویسے ہی بیٹی ہو جاؤ گے کہ وہ بیٹی ہوئی ہے تو تم دونوں برابر ہو جاؤ گے اب یہ سلو رنگ کا سارا ہو سارا تو بڑا حسل ہے تمہارا اپنے تو یہ کوئی جنٹک میں سرکار برند ہونا یہ سبب دیکھنا جنٹک تمہارے سردار لوگوں میں تمہاری محبت اور اہمیت اور عزمت بڑھ جائے اور اللہ نے خیر حکم ممبر سلام اللہ دو مسلمانوں میں سب کی زیادہ اس مسلمان سے محبت کرتا کر اسلام ترجیح میں پہلے اللہ کی محبت دلانے نمبر دو وہ آپ کھانا کھلانا گلی بسکٹ موت مسافر حالت مند دو براب ایک کھانا کھلانا یہ بھی اسلام کی عظیم غریب خوبی ہوئی شکست اور اس معاملے میں لاپرواہی کرنا موقعوں کو مسافروں کو حالت مندوں کو نہ کھانا پلانا یہ ایک بدترین یوز ہے اس کا ٹھکانا چکانہ بتایا گیا اور اس معاملے میں لاپرواہی کرنا یہ مشکل کو اور مسلموں کا طریقہ بتایا ہر کل جبھی یوکلوں کی جیت ہزارے کا یعنی ہوئے یقینا پہ مسکین کو کھانا پلاتا تھا نہ کبھی کسی کو پھکانے پر نہ یہ انسان کو انہیں آ پی ویکارا روپی مسکیلور ہاتھ اب تیرا سور کا مطالعہ امراض اواج کی بڑی نشانیاں نیک لوگوں کی جو نشانیاں بیان کی گئی جن کے لیے جنت ہے ان میں ایک کون ہے یتی محتاج قیدی مسافر کو کھا گیا اور اس آپ کے ساتھ یہ سوچ کر سکے سجانے سے ہمیں اچھے سوال ملے گا سوچو کرا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ انداز کی رجحان کیجیے سجاتے ہیں اور کہتے کیا انما لا لا ولا دوستو یہ دوسرا عمل ہے سرجا اس کے وقت نمبر بیان سر تو ملے گی ونہ سو نیا جب آ کے سارے لوگ سوئے رہتے ہیں تو اس کے شاہجن کی نماز ہاں اللہ راجنے والا کرو ساجی کے پیش کی جائے یہ بڑی نہ میرے پاس فرمایا ارے پولیس فہرست ہوتا ہے نا کمر کو کی نماز پڑھا نیک لوگوں کا طریقہ تحجر بنا دیے اسی لیے ہر طریقہ کوشش یہ کی جائے کہ تحجر کی نماز کا اہتمام سے پابندی کی جائے اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے تھے رب العالمین نے پرانے پاک فرمایا ترکا پاک تحت گداروں کے لیے اللہ کسی کو یہ پتا نہیں کہ ہم نے تحت گداروں کے دیا کر رکھ لیے اللہ جب میں نے کسی کو بتایا تعجب گدار کی کیا کرا تو درخت اب تین جو ہے جو ہے وہ آجیا کی انسان کو نگار دلانے والی نزاد دلانے والی کیا ہے جن میں سے دو کا ستیہ ہو گیا فصیہ تو ہوا ہے سل لیول ارادہ نگر دوست دو کے گزر کہ انسان کو نگار دلانے اداب قبر اداب نال اداب حسر دنیا کی بے شمار آفتوں اور بلاؤں سے نجات دلانے والے امال ہیں ان میں سب سے پہلے فخر کے اللہ تعالی کی تصویر اللہ تعالیٰ کا ہر حال چاہے جرمت میں ہو یا خراب میں ہو لوگوں ہو نمبر دو وقت فصرے والا خوشحالی ہو یا تندرستی ہو ہر حال میں ایک راج گرا دستیا ہے اس کی سب سے گزشتہ نمبر تین جو انسان کو نجات دلانے والا ہے وہ کیا ہے وہ سو روپیے اگلے بڑی پیاری تھی اگر اسی کو کار یہ ہے کہ ساری لڑائی ہمارے گھر پہ لے کر کے بازار والی ساری لڑائی نہ ختم کریں کیا ہے وہ اور خطا کے بنا چاہے آپ خوش ہوں یا آپ غصے کی حالت آپ ہو یا آپ بہت زیادہ خوش حال خوشی سے ہر آج میں آج کی کی بات کرو اور اچھی باتیں کرو نہ انصاف کی اور غلط بات ہے نہ سارے گھر جھگڑے کس کے ہیں گسے میاں بیچی میں تلاش ان کی نائی گی سیٹ اور لیبر سے سارا جھگڑا کیا ہوا اب لوگ انسان گستے یہی بڑا کمال ہے کہ غصے کی حالت میں بھی ادب و انسان اور شراخت کا دامن باقی رہے گی اکثر غصے میں آپ میں سے باہر ہوتا ہے اور آج آپ کو فخر آتا ہے کوئی غصہ آ جاتا ہے مجھے کچھ میں لے گا فخر سمجھی محقوبی ہے حالانکہ بہت بڑا فائدہ اور بہت بڑی قیمت کے آپ محبوب ہیں نگار دینے بیٹھا گسے میں ہو جب بھی ادر انسان اور شراکت کا دامن پکڑنے کو اور اگر اشاری میں ہو تو اشاری بھی خوشی بھی ادر خوشی میں بھی ادر انسان کا دامن مضبوطی سے خوشی میں ہو نے یہ بازار کر گئے تھے خوشی کے موقع پر انسان ہمارا کر لینے والا ہے اور کہیں کپڑے آگیا گیا تو کپڑے اس کی پہلی تاریخ کتنے سے اچھے لوگ ہوتے پھر زیادہ ویوہار کو سرافت امارت دیا سب یہ تین چیزیں ہیں جو آرس بجا دفلے سار دو چیزیں ہو گئی تین در کپار تین درجان اور ایک مجھیا اب تین رہی محلے سار وہ افراد موہلے रही हो चीजें जो इंसान घिरा कर देने वाली हैं तो भी बड़ी खतरनाक है हवा मुक्त व सूर्ट को वेदारे गए और गवादार देता एक तो है हवा मुक्ता हरा देने वाली चीजें क्या है हवा मुक्ता انسان ہوا کی پیرومیشن ہوا شریر میں ہوا دو مانگا ہے اس کو یاد ہوا گا شریر کی چارجیاں ہوا ہوا دو مان گر ہوا سے مانے خواہشات ہرا کرنے والے ہونے پر ان میں پہلی چیزیں انسان اپنے خواہشات کی پیرونی کر رہے اللہ کا فرمان رسول کا فرمان سب بارہ ہلت اور حرمت کی کوئی پرواہ نہیں عوام کا کوئی خیال نہیں ہمیں وہ عید کرنا ہے جو میرا نش اور انسان کا نسل کیا ہے وہاں عوام روشو میں اپنے نفس کو پار نہیں کرتا نفس ہزش انسان کو برا کی طرف لے جانے انسان کا نفس جب تک نش پات نہ ہو جائے انسان اپنے نفس کو پالو میں نہ رکھے تو جب مطلب انسان کا نفس انسان کو بیچا برائی دیتے ہیں اللہ کو ہمیشہ سب سے زیادہ جن چیز سے پران وہ جائے ہمیں ضروری سب سے زیادہ نقل کا جو پرام آگے, آگے کسی چیزیں کیا نقل کی اللہ تعالیٰ سب کو نقل کے چلتے دیکھا ہا نمبر ہوا کا دوسرا مارا طرح طرح کی جو بہار کی جانچ کی جاتی ہیں ہاں بہار کو بھی کیا کہا جاتا ہے تو ہمارا کیا ہوگا سنت اور شریعت کو چھوڑ کر کے لوگ کے پیچھے پڑتا ہے تو بگڑے انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں ہلا کر دی دنیا میں گیسے اور ابھی دل کو رشوائی اس کا لگتی ہے آ کر لوگ مارک وہ پل لو برا رکھتے ہیں ساتھ تو گرا کر دینے والی تین چیزوں یعنی کی سب سے پہلی چیز ہوا مبتلا نفر دو وشور مبار وشور مبارک انسان شوٹ یعنی گائے جل کے بکری اور تندوسی کا کتاب شو. شو کس کو کرتے ہیں ایک ہے بکیلی کنکلوسی اس کو کہتے بکیلی اور, اور ایک ہے شو شو کس کو کرتے ہیں انتہائی کر کی بکیلی ہو اپنا مال سکھا رہے بکیلی کی وجہ سے اور ساتھ ہی ساتھ گہروں کے مال میں اڑپ کرنے کے ہی اس کو کیا کہا جاتا ہے شو بڑی خطرناک تھی شو اللہ تعالیٰ شو کی رائے اس لیے آپ نے شاپ ہے سب سے بدترین انسان انسان کے اندر سب سے بدترین حرکت جو پائی جاتی ہے اس کا شو کو انسان اپنی کنجوسی کے پیچھے پڑتا ہے شو کے پیچھے پڑتا ہے ارے یہ تو بکیل اللہ کے نام میں سرکار کریں بال بچوں کا حقاقات ہے جس سے راتوں کے حقوق نہ دیں اور ساتھ ہی غیروں کو گیروں کا مال بالوں میں سارے آپ کی زمین بیچنا چاہیں گی تھا کہیں بیچنا نہیں جائے گا لیکن جس کو سو کی بیماری رہتی ہے وہ سوچا کسی بھی سے دیش کا جس بڑا کو اس کو اسکیلر شاید سیٹر نمبر تین وہرسی بہادا بڑے جامل مری گرست کیا ہوتا آدمی اپنی ہی راج کو ہر سے آپ اپنے اندر گرد اور غرور پڑ ہے اور پھر کل اور غروب بعد میں نے جو کر دیا کہا میری سمجھ کے پتا میں کسی کی سمجھ کی نہیں میری رائے کسی کی رائے دیکھ چالی نہیں جا میرا فیصلہ ہے اسی کو سب، اس سب کو اسی پہ سکتا جہاں یہ چیز آ جائے ایسا کم اور گرو اپن جو کی تماہی کو روا اور آج کی گہرا سبق آ ہے بلکہ پوری بارہ چیلیں بیان کر دینے کے بعد جب اللہ کے نکیلے خاص بارہ کی آخری چیز بیان کی تو آج ہمیں ان بارہ چیزوں میں یہ بارہویں سب سے زیادہ سفر دتنی چیزیں ہم نے بیان کیا جنتا ان میں سب سے زیادہ سفردار یہ بارہویں چیزیں تو یہ بارہ چینے نکلے کا میں اس حدیث میں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ کوئی کوئی یاد رکھنے گئے تک پہنچانے اور خود کو اللہ کرنے کے دوست کمائے باقی آگے ہٹے ابل کوئی صبح دھیان دے گا لڑائی لڑائی